یہ تو دیکھیے حضور علیہ السلام نے کسی کی نماز جنازہ پڑھائی یا حضور علیہ السلام نے کسی کو قبر میں اتارا ایک اصول بیان کر دیا گیا اور یہ مشکا شریف میں باپ اس بات عذاب قبر میں تین فصلیں ہیں اور تینوں فصلوں میں یہ ساری حدیث موجود ہیں کچھ بخاری شریف کے حوالے سے کوئی ترمیزی شریف کے حوالے سے کوئی مسلم شریف کے حوالے سے میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں اور امام کیا نام ہے صاحب مشکات نے اس کو تین فصلوں میں بیان کر دیا اس سب کی تلخیص یہ ہے کہ جب آدمی قبر میں رکھا جائے اس سے تین سوال ہوتے من ربوں کا کوئی مسلمان ہو جس کے ذہن میں دین شریعت قرآن پڑھتا ہو نماز پڑھتا ہو تو سب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا من ربوں کا تیرا رب کون ہے وہ کا ربی اللہ میرا رب اللہ تبر کا تعالی پھر پوچھا جائے گا ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے وہ جواب دے گا دین یل اسلام میرا دین اسلام ہے اب تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ماں کنتا تقلو فی حق حاضر رجل یعنی حضور علیہ سلاد و اسلام کو دکھایا جائے گا ہر مرنے والی کی قبر میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ کھول دی جائے گی اور دور تک دکھایا جائے گا مدین شریف میں گئے یہ بتا ان کو کیا کہتا نہیں بلکہ فرمایا ماں کنتا تقلف حاضر رجو یہ جو سامنے تیرے آدمی کھڑا ہے تو اسے جانتا تو صاحب قبر کہے گا میں انہیں جانتا ہوں اور کیا جواب دے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں مختلف علم من حبیبوں کا ایک روایت میں یہ بھی کہ تو کس کو اللہ کا حبیب مانتا تھا یہ روایت بھی ہے اور مختلف مشاہد کے مختلف جوابات ہیں یہ تو پوری ایک لمبی تقریر کہ جو امت کے مشاہدات ہیں مکاشفات ہیں اس میں بے شمار ایسی چیزیں صرف آپ کی دلچسپی کے لیے ہماری یہاں ایک بہت بڑا عنوان ہے کہ کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو کئی بزرگ ایسے جنہوں نے خواب میں آن کر بتایا ان سے پوچھا کیا معاملہ ہوا انہوں نے قبر کی تفصیل بتائی مثلا امام محمد کا واقعہ کہ ان کو خواب میں کسی نے دیکھ کر پوچھا حضور کیا معاملہ ہوا تو فرمایا اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا اگر تجھے عذاب دینا مقصود ہوتا تو تجھے اتنا بڑا امام اور عالم کیوں بناتا مختلف وہ یا ایسے سوالات ایک بہت بڑے علامہ محدس گزرے جو شاعر بھی تھے ان کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا آپ نے کیا جواب دیا ابھی دیکھیے امت کے ایسے ایسے افراد یہ حوالہ میرے پاس نوٹ ہے بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا کسی کو ہو تو مزید آن کر مجھ سے لکھوا لی اس عالم دین نے کا یہ بتاؤ کہ جواب نسر میں دوں یا نظم میں دوں شاعری میں اگر پوچھنا چاہتے ہو تو شاعری میں جواب دیں اور نسر میں پوچھا نسر میں جواب دے پر تو اچھا کہہ لے کسی شیر میں جواب دے دی تو انہوں نے تین شیر پڑھ کر کے تینوں جواب شیر اور اشار میں دیے ایسے بھی علماء محترم زراعت گزرے بہرائے کہ تفصیل ہے تو یہ سوال سب سے ہوں گے سب سے یہ سوال ہو اس میں جو عقیدے اور محبت کی بات ہے جو ہمارے مذہب کہلے سنت جماعت اس پر ذرا غور اور تدبر فرمائیے مرتبہ میں بیاسی میں ساؤت افریقہ کے دورے پہ تھا کچھ لوگ ہماری تکریریں سن کر دی انہوں نے مناظرے کے لیے ایک مسیح الرحمان کوئی مفتی تھے بمبئی سے ان کو بلا لیا خیر ان کے اللہ کا کرم یہ ہوا کہ سامنے آنے کی نوبت نہیں ہوئی جو انہوں نے باتیں کی ہم ان کے جوابات دیتے رہے اور کہتے رہے بھی آپ سامنے آنا کر کے گفتگو کر انگریزوں کا ملک ہے یہ کوئی لڑائی جھگڑا تو ہونا نہیں لیکن مہربانی ہوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں آئے ہم نے ان سے ایک سوال کیا جو بک, بک کر رہے تھے حضور علیہ السلام کے متعلق کہ جی وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ما اللہ سما ماض اہل سنت قاقدہ یہ ہے حضور حیات النبی ہم نے ان سے کہا کہ یہ حدیث شریف مشکات میں ہے اور وہ یہ ہے کہ تیسرا سوال میت سے یہ ہوگا ما کون تھا فی کلفی حق حاضر رہ حضور علیہ السلام کے متعلق دکھا کر پوچھا جائے گا انہیں کیا کہتا ہے ہم نے ان سے سوال یہ کیا کہ بعض حضرات جن کا انتقال نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہو گیا تھا تو یہ ذرا بتائیے آپ بہت آپ کو ظام اپنے علم فضل و مفتی ہونے پر تو آپ یہ بتائیے کہ جب حضوری زمین پہ موجود تھے ان سے تیسرا سوال کیا ہوا تین مہینے ہم نے وہاں قیام کیا مگر ان سے جواب نہیں بن پڑا کیوں جواب نہیں بن پڑا وہ یہ کہنے سے رہ کہ حضور اگر چھ زمین پر تھے مگر قبر والوں کو جلوہ دکھا رہے تھے زمین پہ ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کو قبر میں دکھایا جا رہا تھا یا نہیں تو پھر دوسرا انہیں یہ اعتراف کرنا پڑتا کہ جب حضور زمین پر ہے تو قبر والوں کو جلوہ دکھا رہے ہیں تو زمین میں رہ کر دنیا والوں کو بھی جلوہ دکھا سکتے یہ بھی ماننا پڑے گا یا نہیں تو اب یہ سوال پچھلی امتوں میں کہیں سے ثابت نہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے دو بڑی ذخیم کتابیں ہیں شرح صدور بے شرعی حال المتول خب اس میں بھی انہوں نے بڑی تحقیق جستجو کی لیکن اس میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں کیا تو جس کا ذکر نہیں ہے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جس